پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا بولے جو اس پر آمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو اور کافروں کا داؤ ناؤ مگر بھٹکتا پھرتا